اپنے طرز عمل اور اپنی روش کی بنا پر حق کو انتہائی مشتبہ بنا دیا ہے اور خود پریشان بھی ہیں کہ کون حق پر ہے مختلف جماعتیں ہیں گروہ ہیں فرقے ہیں سب کا دعویٰ ہے کہ میں حق پر ہوں ہم حق پر ہیں اور عوام انداز پریشان ہیں کہ حق پر کون ہے اس اشتباہ کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے حق کو اپنی خواہشات اور اپنے ماحول کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی اور اس راہ پر نہیں آئے جس راہ پر آنے سے حق ملتا ہے حالانکہ دین میں خواہش نام کی کوئی چیز نہیں کسی کی خواہش اگر قابل احترام ہوتی تو اس کے سب سے اولین مستحق محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ پاک نے آپ کا منصب بیان کیا عن اللہ دنیا کا یہ عظیم انسان اولاد آدم کا سردار کبھی اپنی خواہش سے نہیں بولے جب بھی بولے گا میری بہی سے بولے اس کے بعد کس کی خواہش کی مجال باقی رہ گئی اس لیے حق فہمی کا جو طریق ہم نے اپنایا وہ غلط ہے اس کا سہل راستہ واضح ترین راستہ یہ ہے کہ جس نے حق نازل کیا اسی سے پوچھئے کہ حق کیا ہے اس میں کوئی اعتراض کر سکتا ہے کوئی اعتراض کی گنجائش کوئی شکوک کی گنجائش قطعا نہیں میں کچھ آپ سے کہوں وہ بات مشکوک ہو سکتی کوئی دوسرا کہیں مشکوک ہو سکتی لیکن جب اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ یا اللہ حق کیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے حق کی تشخیص کرے باطل کی بھی تو بتائیے کیا اللہ کا کلام مشکوک ہو سکتا ہے اللہ کی بات مشکوک ہو سکتی ہے تو دوستو اسی طریق پر آئیے تاکہ اشتباہ سے بچیں شکوک سے بچیں وہ خلجان اور وہ شبہات جو ہمیں اپنی لپیٹ میں لے چکے ان سے تحفظ ملے آفیت ملے اللہ تعالی سے پوچھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کا تفروج کیجیے ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے اور اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی گئی واہ الحق کو اور وہی حق ہے جو محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی گئی وہی حق ہے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے ان سے پوچھئے واہ الحق اس ترکیب سے کون سا فائدہ حاصل ہوا ہے جب جملے کے دونوں طرف معرفہ ہوں تو وہ جملہ حسر کا فائدہ دیتا ہے معنی یہ کہ کلام کو بند کر دیا گیا کہ وہی حق ہے جو محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا گیا اس کے سوا اور کوئی چیز حق نہیں اب یہاں حق کا تعین ہو گیا کہ حق کیا ہے ضمنی طور پر نا حق بھی سامنے آ گیا کہ حق صرف اس چیز کا نام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیجیے البتہ تھوڑا سا ابہام باقی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا القرآن بعده قرآن نے اس مقام کی خود ہی تفسیر کی دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ہم نے محمد پر کیا نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ انض اللہ علیہ کی کتاب حکمت اللہ تعالیٰ نے آپ پر دو چیزیں اتاری ایک قرآن دوسرا حکمت حکمت سے مراد جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ دانائی کی باتیں یہ غلط ہے حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کی باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تلاوت ہوتی ہے دانائی کی باتوں کا معنی ہے غیر محدود چیزیں غیر محدود باتیں لیکن اللہ تعالی نے دوسرے مقام پر وضاحت فرمائی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام پرانے حکیم کے ساتھ حکمت کی بھی تلاوت کیا کرتے پھر وہ کس دانا کی باتیں تھیں جن کی صحابہ چلاوت کرتی تھی وہ تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دین کے معاملے میں کسی کو دیکھنا کا وعدہ نہیں کر جائے کہ کسی کی باتوں کی تلاوت کورن من آیات اللہ وہ اللہ کی آیتیں اور حکمت ان دونوں کی تلاوت رسول یا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوتی تھی اور صحابیات متاہرات ان دونوں چیزوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں اللہ مطالعہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو چیزیں اتاری ایک قرآن دوسرا حدیث کہ دونوں چیزیں اللہ کی بہن کتاب ان عف کے مت یہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو محکم بنایا گیا ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل کی گئی وہ تفصیل کہاں سے آئی فرمایا کہ ملت الحکیم خبیر اللہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ انی او سیت القرآن و مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی وہ قرآن ہی جیسی ہے جو قرآن کے ساتھ دوسری چیز دی گئی وہ قرآن ہی جیسی ہے یہاں ایک اعتراض کیا گیا ہے یقیناً آپ کے ذہن میں بھی وہ سوال ہوگا کہ اللہ تعالی نے تو قرآن حکیم میں قرآن کے مثل کی نفی کیجتماسو مسل ہاد القرآن لا بعضهم اگر یہ سارے جن سارے انسان جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کا مثل لا سکیں تو اس قرآن کا مثل کبھی نہیں لا سکے جبکہ یہاں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن کا مثل دیا گیا ہے تو قرآن نے قرآن کے مثل کی نفی کی اور حدیث کہتی ہے کہ مجھے قرآن کا مثل دیا گیا اور وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں اس اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں اس لیے کہ جو دعوی حدیث نے کیا ہے اس کی نفی قرآن نے نہیں کی اور جس چیز کی نفی قرآن نے کی ہے اس کا دعوی حدیث نہیں حدیث کا دعوی یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے قرآن دیا گیا اور قرآن کا مثل بھی دیا گیا اور قرآن نے جس چیز کی نفی کی وہ یہ ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر جنوں انسان مل کر قرآن کی مثل نہیں لا سکتی جس کا یہ مانا تو نہیں کہ اللہ بھی نہیں دے سکتا اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا اور قرآن کا مثل دیا وہ مثل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اب ان نصوص سے دو باتیں سامنے آئیں ایک یہ کہ حق وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل فرمایا وہ دو چیزیں ہیں ایک قرآن اور ایک حدیث اور یہ حق ہے یہ حق کی تعین ہے جو اللہ پاک نے قرآن حقیم میں خود فرما دی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے بادل کی تعریف بھی کر دوں گمراہی کی زلالت کی چنانچہ فرمایا گمادہ بادل حق انلال جس چیز کو ہم نے حق کہا وہ حق ہے اس کے بعد باقی جو کچھ ہے وہ گمراہی حق کی تعین کے بعد باقی جو کچھ بچا وہ گمراہی لہذا اللہ کے بندو حق کو سمجھنے کی کوشش کرو پہچاننے کی کوشش کرو حق قرآن اور حدیث کا نام ہے اللہ تعالی نے خود یہ صراحت فرمائی کہ جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا وہی حق ہے اور جو کچھ اتارا وہ قرآن و حدیث ہے یہی دو چیزیں حق اور فرمایا کہ حق کے بعد جو بھی چیز باقی بچتی ہے وہ گمراہی چاہے وہ کسی نے کہی ہو کسی حلقے سے آئی ہو اس کو ماننے والے کم ہوں یا زیادہ ہوں وہ قسم حق نہیں ہو سکتے اس لیے حق کے سلسلے میں جو ہماری الجھنیں ہیں جو ہماری پریشانیاں ہیں اور جو ہمارے دلوں کا خلجان ہے وہ ان نصوص کی روشنی میں ختم ہونی چاہیے ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہم حق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق لیکن اگر قرآن سے رہنمائی حاصل کریں اللہ تعالی سے پوچھیں کہ یا اللہ حق کیا ہے تو ہمارے سامنے حق بالکل وادے ہو چکا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایاان میں انہی دو چیزوں کو پیش کی ترق تو ٹھیک ماں تسن تم بھی فلنت بلو کتاب اللہ وسنتی کہ میں تمہارے بیچ وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کے ساتھ احتسام کر لیا تمہاری گرفت پختہ ہو گئی تو کبھی تم گمراہ نہ ہو سکے ایک حدیث میں ہے ترق تو ٹھیک امرین میں تمہارے بیچ دو حکم چھوڑ کر جا رہا امر دو امر امر کا معنی آڈر یہ دونوں چیزیں حکم ہیں امر ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ جس کے پاس قرآن پہنچے یا حدیث پہنچے اس پر یہ ضروری ہے واجب ہے وہ اس بات پر معمور ہے کہ وہ فوراً اس رہنمائی کو قبول کرے اور اس کی اتباع کرے رسول اللہ نے امر اللہ کہا قرآن کو بھی حدیف کو اور امرین کہا یہ دو امر ہے لفظ دو کا معنی آپ سمجھتے ہیں کسی بچے سے پوچھ لیجیے دو کا معنی کیا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ایک عدد ہے تو ایک سے اوپر اور تین سے نیچے اور بالکل ایک خاص بات ہے جس میں اضافے اور کمی کی کوئی گنجائش ہی نہیں اگر کہہ دو کہ ایک چیز ہمارے لیے دلیل ہے تو آپ نے دو کو ایک کر دی ہے اور یہ بھی غلط ہے حدیث کی روح بگاڑ دیا اگر کہو کہ یہ دو چیزیں ہیں کسی تیسری چیز کی بھی ضرورت ہے تو پھر دو تین ہو جائیں گے تو دو کا مفہوم پھر بھی باقی نہ رہا لہٰذا فراط مستقیم حقانیت ہدایت قیامت تک انہی دو چیزوں پر چلنے کا نام ہے. یہی دو چیزیں رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی انہی دو چیزوں پر صحابہ نے عمل کیا یہی دو چیزیں اس دور میں دین تھیں جو اس دور میں دین تھی وہ آج بھی دین ہے دو چیز اس دور میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی دوست یہ حق ہے بالکل کلیئر اور واضح بات جس میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا کسی قسم کا خفا باقی نہیں رہا اس لیے ہماری دعوت کا بنیادی حصہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے براہ راست استفادہ کیا جائے چاہے عالم ہو چاہے عامر ہم اس تقسیم کے خلاف ہیں کہ علما تو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں اور عامی جو ہیں وہ کسی بزرگ کی تقلید کریں یہ تقسیم خود قرآن نے باطل کی قرآن نے سب کی ذمہ داری عائد کی کہ وہ قرآن و حدیث کی طرف براہ راست رجوع کریں کا قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا اس میں تو کوئی کلام باقی نہیں کوئی شک نہیں سب متفق لیکن عامت الناس کا کردار بھی یہی ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا ان تم لاتا بل بھائی بس اگر تم نہ جانتے ہو نہ سمجھتے ہو تو اہل فکر سے پوچھو آہل ذکر ذکر کا معنی نصیحت اور نصیحت دو پیراؤں میں نازل ہوئی ایک قرآن اور ایک حدیث یعنی ضروری ہے کہ اپنے سوال کے لیے اہل ذکر کا انتخاب کرو ان علماء کا جو قرآن و حدیث کی روشنی میں تمہارے سوال کا جواب دوں اور ساتھ کہا بلبینات دلائل کے ساتھ بید کے ساتھ اور قرآنی اصطلاح میں بینا صرف دو چیزوں کا نام ہے صرف دو چیزوں کو اللہ نے بینہ کہا اور دلیل کہا تیسری کوئی چیز بینا نہیں فرمایا کہ فیه القرآن قرآن خدل و بینات خدا قرآن کو ہدایت کی بینات کہا یہ ہدایت کی بینا ہے دلیل ہے قرآن بيّنه توصي بيّنه ذات رسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيّنة حتى تأتيهم البيّنة کہ یہ لوگ اہل کتاب مشرقین انفتاب کا شکار رہے حتیٰ کہ ان کے پاس بینہ آ گئے وہ بینا کیا ہے آگے فرمایا رسول من اللہ وہ بینا اللہ کا رسول ہے تو قرآن بینا ہے رات رسول بینا ہے تیسری کوئی چیز بینا نہیں دوسرے الفاظ میں جب قرآن خود دلیل ہے حدیث خود دلیل ہے تو قرآن و حدیث سن کر قرآن کی آیت سن کر رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر کسی کو یہ روا نہیں اور جائز نہیں کہ وہ پوچھے کہ اس کی دلیل کیا ہے کیونکہ یہ دو چیزیں خود دلیل ہیں لیکن کسی تیسری شخصیت کتاب و سنت کے علاوہ کسی کی بات بغیر دلیل کے نہیں مان ان دو چیزوں کو سن کر دلیل کا سوال نہیں کر سکتا اور کسی اور کی بات سن کر بغیر دلیل کے نہیں مان سکتا یہ ایک مومن کا کردار اور یہ ہے نہیں تحقیق دلائل سے پوچھو میانات سے پوچھو قرآن و حدیث کی روشنی میں سوال کرو قرآن سے دلیل مانگو حدیث سے دلیل مانگو یہ کردار عامت الناس کا ہے کیونکہ اسی آیت کو اہل الرائے جو ہے وہ تقلید کے جواز میں پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے فصال ذکر ان کم تم اگر یہ آمد الناس ہی کے بارے میں ہے تو پھر یہ سوال اہل ذکر سے کرنا ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں اور پھر بینات کے ساتھ زبر کے ساتھ اور یہ تحقیق ہے اس لیے خ علماء ہوں خ عوام الناسوں آمت الناسوں سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ براہ راست قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں کتاب و سنت کے دلائل سے جواب حاصل کریں اور اس پر عمل کریں اور اسی کو دین سمجھیں یہ دعوت کی اثاث ہے ان دو چیزوں سے اگر دعوت مستفاد ہوگی تو یہ وہ اصل بصیرت ہے جس کا تذکرہ ابھی مولانا مختار صاحب نے کیا یہ وہ بصیرت اس کے بغیر بصیرت حاصل نہیں ہو سکتی کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ دعوت کی تقسیم یہ بصیرت اب دعوت کی ترتیب اس کے لیے میں ایک نبی کا اسوا آپ کے سامنے پیش کروں گا جو جیل میں مقید ہے ساتھ جیل کے دو اور ساتھی ہیں اور وہ موقع تلاش کر رہا ہے کہ ان دو ساتھیوں کو تبلیغ کرو جو عہد الحق ہوتے ہیں وہ قدم قدم پر اپنا پیغام پہنچانے کے مواقع تلاش کرتے ہیں موقع تلاش کرنا چاہیے یہ نہیں کہ کسی کے گھر کا دروازہ بجاؤ وہ کسی حال میں بھی ہو اس کو گھر سے باہر نکالو اور نکال کر فورن کہو کہ کلمہ سنا موقع تلاش کر رہے ہیں تو موقع ملے ان سے بات کروں آخر موقع مل گیا تم دونوں نے خواب دیکھی اور یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھنے لے اب موقع ہاتھ آ آپ نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میری کچھ باتیں سنو اب دعوت پیش ہو رہی ہے فرمایا کہ یا صاحبہ السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القحار ما تعبدون من دونہی اللہ اسماء سمیتموہا انتم بآباؤکم ما اندر اللہ بہا من سلطان حکم اللہ امر اللہ تابد اللہ اکثر یہ ہماری دعوت ہے یہ ہمارا منہج ہے اور یہ ہماری دعوت کی ترتیب سرمایہ کہ میری جیل کے دو ساتھی ہو مجھے یہ بتاؤ کہ مختلف رب بنا لینا اور مختلف ربوں کے توق اپنی گردن میں پہن لینا یہ بہتر ہے یہ ایک اللہ واحد و قہار کی عبادت بہتر مختلف رب بنانا بہتر ہے صبح کو کسی کو سلام ہو رہا ہے دوپہر کو کسی کو سلام ہو رہا ہے لاہور میں جاؤ تو کوئی رب بیٹھا ہے قبر میں دفن ہے شاہی وال میں دوسرا رب کراچی میں تیسرا رب اجمیر میں چوتھا رب یہ مختلف رب بنا لینا بہتر ہے یہ ایک اللہ واحد القہار کی غلامی اور اس کی عبادت یہ بہتر ہے. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی رب اس دنیا میں موجود ہیں مختلف ناموں کے ساتھ یہ نام تم نے خود رکھے یا تمہارے آباء نے رکھے اللہ کی طرف سے ان ناموں کی کوئی دلیل نہیں حالانکہ بڑا اہم مسئلہ تھا عبادت کا پرستش کا اگر کسی غیر اللہ کی عبادت جائز ہوتی تو اللہ کی طرف سے ناموں کا اعلان ہوتا کہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ ساتھ فلاں اور فلاں فلاں کی عبادت اللہ کی طرف سے کوئی برحان نہیں کوئی سلطان نہیں کوئی دلیل نہیں یہ نام تم نے خود رکھا تم نے اپنی مرضی سے کسی کو داتا کہا کسی کو غریب نواز کہا کسی کو گنج بخش کہا کسی کو دستگیر کہا کسی کو اولاد دینے والا کسی کو شفا دینے والا کسی کو مشکل پوچھا کسی کو حاجت روا یہ نام تم نے خود رکھے اللہ کی طرف سے کوئی برہان نہیں یہ دعوت کا آغاز ہے دوستو صرف شرف کی بی کنی شرک کی جڑوں کو اکھاڑنا یہ ہماری دعوت کا آغاز ہے شرک کی بے کنی تو حیثیت داری یہ دعوت کی اساس ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شرک کا ایک ذرہ تمام اعمال کو برباد کر دیتا تمام اعمال کو برباد کر دیتا شرک کا ایک ذرہ اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں شرعی عدلہ کی روشنی میں کہ شرک چاہے ایک ذرے کے برابر ہو اور چاہے ایک پہاڑ کے برابر ہو دونوں کی حیثیت برابر ہے اس لیے اس پہلو سے محتاط ہو کر رہو سوچو اور غور کرو فرمان ہے کہ اشرک اقفا بن دبی بن شرک کے اتنے خفیہ راستے ہیں اور اتنے مخفی طریق سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے کہ چونٹی کے چلنے کی آواز تو آ سکتی ہے لیکن شرک کے آنے کی آواز نہیں آتی ابراہیم علیہ السلام پہاڑ سے مضبوط عقیدہ خود نبی انبیاء کے باپ اور دعا کیا مانگ رہے ہیں یا انا بدل اسمام یا اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو جو کہ سب کے سب نبی ہیں مجھے بھی میری اولاد کو بھی شرک سے بچا کر رکھنا بدپرستی سے بچا کر رکھنا تاغوت کی پرستش سے بچا کر رکھنا تو چاہے وہ ایک ذرے کے برابر ہو چاہے پہاڑ کے برابر ہو دونوں کی حیثیت برابر صحابہ اکرام دین کو سمجھ رہے ہیں دین کو حاصل کر رہے ہیں صحابہ کی ایک جماعت نویل اسلام کے پاس بیٹھی ہے کسی مسئلے پر بات ہو رہی ہے ان کی زبان سے ایک سلما نکل گیا کہ ماں اللہ اللہ شیخ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے کہنا چاہیے تھا کہ جو اللہ چاہے اور پھر جو آپ چاہے ایک واو اور تما کا فرق اور اور پھر کا فرق رسول اللہ میں کیا ارشاد سرمایا سرمایا کہ جال تمونی بل تم نے مجھے یہ بات کہہ کر اللہ کے برابر کر دی ایک حرف کا فرق ہے ہم تو نامعلوم کیا کچھ حاصل کر جاتے ہیں ہماری صحت پر اثر نہیں پڑتا ایک حرف کا فرق ہے اور نبی اسلام نے کیا تمبیر فرمائی کہ تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا اللہ کی برابری تو بہت بڑی بات ہے لیکن ایک حرف کے فرق سے ایک سفر سے صحابہ آ رہے ہیں رستے میں ایک درخت آتا ہے اس درخت کے بارے میں کسی نے بتایا کہ جاہلیت کے دور میں اس درخت پر اسلحہ لٹکایا کرتے تھے یہ تبرپون اور تبرک حاصل کرتے تھے برکت حاصل کرتے تھے اس کا نام ذات انوات تھا تو کسی نے کہہ دیا کہ انوات رسول اللہ وسلم جیسے ان کے لیے ایک درخت ہے ذات انوات ایسا کوئی ہمارا بھی درخت ہونا چاہیے جس پر ہم اپنی اتھیار لٹکائیں اور برکت حاصل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولکم ہادا کما قالت بنو اسرائیل لی موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہم کما لہم آلحن. کہ تمہاری یہ بات بالکل ویسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ جیسا ان کا رب ہے ویسا ہمارا بھی ایک رب بنا دی اس لیے مسئلہ بڑا خطیر ہے اور اس کا ایک ذرہ بھی تمام اعمال کو برباد کر دیرا دی. آپ کا عقیدہ سب سے افضل اور پاکیدہ اعمال انبیاء کے ہوتے اور تمام انبیاء میں سے سب سے افضل اعمال محمد الرسول اللہ علیہ وسلم ہم نے کیا فرمایا فرمایا کہ بلاقت اڑیا کاظیمن قبل کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ وحی کی جا رہی ہے اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے تمام اعمال بادل ہو جائیں ساری کوشت سارے عمل عقیدہ منہج سلوک خلق دعوت کا پیش کرنا اپنی قوم کی تکلیفیں جھیلنا یہ سارے اعمال رائڈہ کر دیے جائیں گے برباد کر دیے جائیں گے اگر تمہارے اعمال میں شرک کے ایک ذرے کی آمد شامل ہو اس لیے ہماری کہاوت کی اثاث یہ ہے کہ شرک کو مٹایا جائے بلکہ شرک کا اجتباح بھی شریعت نے برداشت نہیں سری یعنی شرک تو بہت دور کی بات ہے شرک کا اجتباح بھی قابل برداشت نہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتے ہے کہ یار رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم انی نظر تو ان خراب بوانا میں نے بوانہ مقام پر اونٹ زباں کرنے کی نظر مانی اب میرے پاس اونٹ موجود ہے اب بتائیے کہ نظر پوری کر سکتا ہوں یا نہیں یہ نظر دور داخلیت میں مانی تھی اب اونٹ میسر ہے تو کیا میں بوانہ مقام پر جا کر یہ مکہ کی نشیبی بستی وہاں جا کر اون سبا کر سکتا ہوں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ایک سے دو سوال پوچھے فرمایا کہ حل کا کیا بوانا مقام پر جاہلیت کی بتفرستی کبھی ہوئی کبھی غیر اللہ کی عبادت وہاں کی گئی فال صحابہ نے کہا کہ نہیں فرمایا کہ حل کانا عید من نہ کیا بانا مقام پر کبھی کوئی میلہ یا کسی قسم کے عرس کا انعقاد کیا گیا صحابہ نے کہا کہ نہیں فرمایا کے فعوف بے نظرے کا اب تم نظر پوری کر سکتے اب وہاں جا کر اونٹ زباں کر سکتے یہ اجازت کب دی جب آپ کو بتایا گیا کہ نہ وہاں کبھی میلہ لگا نہ کسی قسم کے عرف کا انعقاد ہوا نہ وہاں کبھی بت پرستی ہوئی نہ غیر اللہ کی عبادت ہو اور اگر صحابہ اکرام کا جواب اس بات میں ہوتا کہ جی ہاں وہاں ایک کورس لگا تھا وہاں ایک میلہ قائم کیا گیا تھا وہاں غیر اللہ کی عبادت ہوئی تھی تو پھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تذہن اس کی عجاز نہ دیتے کہ تم وہاں جا کر ضبط کرو کیونکہ وہاں خیر اللہ کا نام دیا جا چکا ہے کسی دیکھنے والے کو اشتباہ ہو سکتا ہے کہ یہ فلاں فیل کی تجدید ہو رہی ہے کہ جیسے یہاں شرک ہوتا تھا اسی کی تجدید ہو رہی ہے اسی کی ترجمانی ہو رہی ہے اسی ذہن کا انسان ہے اسی نگر کا آدمی ہے تو آپ نے اجازت تب دی جب آپ کو صراحت سے بتا دیا گیا کہ وہاں کبھی شرک نہیں ہوا اور وہاں کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں لہٰذا نہ یہاں شرک قابل برداشت ہے اور نہ ہی شرک کا اشتباہ قابل برداشت ہے اس پہلو سے مکمل تطہیر چاہیے مکمل تفریح چونچے جی? یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب نام ہیں جو نام تم نے رکھے یا تمہارے آبا اجداد نے رکھے اللہ کی طرف سے کوئی برحان نہیں اور پھر اپنی اس تقریر کے آخر میں دو دعوتیں پیش کی دو باتیں پیش کی کہ ان الحکم حکم و تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کسی کا حکم نہیں کسی کا قانون نہیں کسی کا نظام نہیں سوائے اللہ تعالیٰ ہے صرف ایک اللہ کا نظام اسی کی غلامی اسی کا قانون اسی کا حکم اسی کی اطاعت تم پر روا ہے اور کسی کی یہ انبیاء کی اگر ہے تو صرف اسی معنی میں کہ انبیاء اللہ ہی کی ترجمانی کرتے دے میز رسول فتح اللہ ورنہ قانون اللہ کا ہے نظام اللہ کا ہے اطاعت اللہ کی ہے تو فرمایا کہ کسی کا قانون نہیں سوائے اللہ یہ ایک امر کہ کتاب و سنت کی تنصیب کتاب و سنت کی حاکمیت اپنی ذات پر اپنے معاشرے پر انتہائی ضروری اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم کریں قرآن و حدیث کی صورت اللہ کا نظام نافذ کر کے اس تنفیز کی عملی صورت انشاءاللہ میں چند جملوں میں عرض کروں گا یہاں دوسری چیز یہ تھی کہ امر اللہ تعبدو اللہ کہ اللہ کا امر ہے جب امر اللہ کا ہے حکم اللہ کا ہے تو اللہ کا یہ حکم بھی ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ تعالی یعنی توحید فی العبادت اور توحید فلفات یہ دو چیزیں پیش کی اور سرمایہ کے ذالک القیم ان دو چیزوں کا اجتماع یہ دین تیم ہے یہی دو چیزیں تمہارے تمام امور کی نگرانی کرنے والی تمہارے تمام امور کو سنبھالنے والی اور تمہارے تمام امور پر تیم پھر کوئی پریشانی نہیں کوئی دکھ درد نہیں کوئی اضطراب نہیں کوئی فتنہ نہیں کوئی فساد نہیں امن ہی امن قناعت ہی قناعت نعمت ہی نعمت اگر یہ دو چیزیں موجود ہیں, ایک اللہ کی حاکمیت اسی کی عبادت ہاکمعیت کا معنی یہ کہ قرآن و حدیث کی تنفیذ اور بقیہ تمام نظاموں کا خاترہ ہر قسم کی رائے کا خاترہ اور اللہ تعالی کی خالص عبادت کا معنی یہ کہ ایک اللہ کی عبادت اس کی توحید کی المبرداری اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں زمین پر قائم شدہ تمام تواخید کو مسمار کر دیا اس کے بغیر توحید حاصل نہیں ہوتی تواغیت کو مسمار کرو جیسے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جناب علی رضی اللہ نے فرمایا تھا کہ لات خبر مشرف ان لا وسعی تھا ولاق انسان اللہ وتمس کہ جو اونچی خبر نظر آئے اسے مسمار کر دو اور جو کوئی مورتی نظر آئے اسے مسخ کر دو اس کی شکل کو بگاڑ دو توڑ پھوڑ دو شیر کی بے پنی کرو پھر اللہ تعالی کی وحدانیت اور اس کی عبادت کو قائم کرو تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی یہ دعوت پیش کی اور انہیں خطوط پر انبیاء کی دعوت قائم ہوتی یہی دو مہم مسائل ہیں کہ اطاعت کسی کی نہ ہو سوائے اللہ کے عبادت کسی کی نہ ہو سوائے اللہ کے وہ اپنی اطاعت میں بھی توحید چاہتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کی بات مانو گے کسی اور کا نظام اپناؤ گے تو یہ شرکا اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو گے تو یہ شرک عبادت اور اللہ تعالیٰ نے دونوں شرکوں کی نسی شرک کی دونوں اقسام کی عملا صالحا <تصفيق> غل شریف میں عبادت رد ہی احد ہے یہاں شرک شر عبادت کی نفی دوسرے مقام پر فرمایا غلط شریفی حکم ہی عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں اپنے قانون میں اپنے نظام میں کسی کی شراکت قبول نہیں کرتا کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا اس لیے دین توحید اور توحید خالص ان دو عناصر پر سختی سے عمل کرنے سے حاصل ہوگی ایک یہ کہ اللہ کی اطاعت اسی کے نظام کی تنفیذ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالی کی عبادت توحید فی العبادت اور توحید فی الاطاعت ان دو چیزوں کا اجتماع دین قیم ہے اور تمہارے تمام امور کو سنبھالنے والا ہے یہ ہے اساس اس کے بعد تمام چیزیں اس کتابیں اللہ کی اطاعت کا معنی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے فرامین پہنچانے والے ہیں اللہ کے نمائندے ہیں قرآن و حدیث لے کر آئے اپنی امت تک پہنچایا چانچہ ان کی مکمل فرما برداری کی جائے قرآن احکام اور قرآن کی تعبیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان دونوں چیزوں کو دل و جان کی بہرائی سے قبول کیا جائے اور توحید فر عبادت کا معنی یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ال کی عبادت کیجیے جب اطاعت ہوگی تو تمام احکام رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہوں گے اور یہ ضروری ورنہ دوستوں نجات کا کوئی تصور نہیں تمہارے بھی رہنما صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارا کوئی عمل کے عمل کے خلاف ہے تمہارے جان سے بوجھتے ہوئے تو یہ وہ اناد ہے جو ناقابل موافی یہ ناقابل معافی اناد ہے رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے کہ لویت خلو جنت امن کانفی خلب ہی مخالح جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہو سکے صحابہ پریشان ہو گئے کہا کہ <التصال> المرو یو ہبو یقین خوب حسن بنا لسانہ <حسنة> یار سود اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے چاہت ہوتی ہے کہ اچھا پہنے اچھا لباس پہنے اچھے جوتے پہنے اور آپ فرما رہے ہیں کہ کبر کا ایک ذرہ بھی ہو تو جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا فرمائی یہ کبر نہیں یہ جمال ہے خوبصورتی اللہ تعالی جمال کو پسند کرتا ہے تو پھر کبر کیا ہے مایا کہ کبر دو چیزوں کا نام ہے القبر بطر الحق محمۃ الناس دو چیزوں کا نام ایک یہ کہ حق واضح ہو جائے اور پھر حق کو نہ مانے جیسے ہمارے بہت سے بھائیوں کا وتیرہ ان کو قرآن سناؤ حدیثیں سناؤ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن و حدیث پر حق مگر میں تو وہی کہوں گا وہی مانوں گا جو میرے فلاں بزرگ نے کہا یا میرے فلاں امام نے کہا یہ بطر الحق کہ حق واضح سر اور حق بالکل واضح من البید نہیں لوہا ون ہا لا یزی رحان اللہ رسود اللہ تم کا فرما کہ میں تمہیں ایک واضح چمکدار روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات اور دن دونوں برابر لا یزی رحان ہا اللہ اس راستے سے برگشتہ ہونے والا وہی ہے جس کے مقدر میں اللہ نے بربادی لکھی جس کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے اسے برباد کرنا ہے اسے تباہ و برباد ہونا چاہیے وہی اس واضح رات سے پرگشتہ جمع کہ یہ کور کہ حق واضح ہو اور اس کا انکار کر دیا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ کور کی دوسری صورت تو آپ دیکھیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کتنی حولناک وعید ہے کتنا ہولناک ماپس ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے ایک حدیث میں ہے کہ لائے شم رائے وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا وہ رائے شم نصیرت حالانکہ جنت کی خوشبو ستر سال کی مسافت سے دور ہو انسان تو وہ بھی پالے گا لیکن یہ انسان جنت کی خوشبو سے معروم کر دیا جائے اس لیے یہ پہلو انتہائی قابل غور اور قابل فکر کہ ہمارا ہر عمل اسلام کے طریقے اس حسنہ حسنا کے مطابق ہونا چاہیے یہی عبادت کی روح ہے اور اسی میں عبادت کی لذت ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو بلاتے ہیں مسعود رضی اللہ عنہ. اب غور کریں یہ معاملہ کتنا کٹن ہے اور اس چیز کا احساس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرماتے مجھ پر قرآن پڑھو وہ نے کہا کہ علیکہ اقراب علیکہ انزل میں پڑھوں قرآن قرآن آپ پر نازل ہوا ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہم پر پڑھیں دن رات پڑھیں فرمائے نہیں اوحب ون اسمعہو من غیری میں چاہتا ہوں کہ آج قرآن کسی اور سے سن اور ظاہر ہے کہ مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کے بہت بڑے قاری رسول اللہ عنہ کا فرمان ہے من سر رہو ان یقرال قرآن غزاں کما انزل فل یقراؤ علا قرآن ابن ام عبد ان کی شہادت موجود ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی پڑھتا جا رہا ہوں پڑھتا جا رہا ہوں حتیٰ کہ ایک آیت آئی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ بول اٹھے گئے کہ بلا ٹھہر جاؤ بس کرو اور میں نے اپنی آنکھیں اٹھائی تو دموع. میں نے دیکھا کہ بحم السلام زارو کتار ہو رہے وہ آیت کو تو کتنے لوگ کامیاب ہو سکے بہت کم لوگ بچیں گے گواہی کا معنی یہی ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اعمال کی صحت کی گواہی دیں کہ یہ عمل میں نے بتایا تھا اور یہ عمل میں نے نہیں بتایا اس لیے دوستو تین اسی چیز کا نام ایک بہت بڑے محدث سفیان ابن رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ عالمی الاکبر الکبرا رسول اللہ صاحب آ اللہ کہ سب سے بڑی کسوٹی میزان ترازو اور معیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ تو ادال اعمال تمام اعمال اسی کسوٹی پر پیش کیے جائیں چاہے وہ اعمال زید کے ہوں یا بکر کے میرے ہوں یا آپ کے ہوں ابو بکر صدیق کے ہوں عثمان غمی کے ہوں فاروق عالم کے ہوں امام حنیفہ کے ہوں امام شافی کے ہوں امام مالک کے ہوں امام احمد کے ہوں سب کے اعمال اس کسوٹی پر پیش کیے جائیں یہ نہیں کہ یہ بات چونکہ امام شافی نے کہی لہذا میں مانتا ہوں یہ نہیں کہ یہ بات چونکہ امام مالک نے کہی لہذا میں مانتا ہوں یہ بات چونکہ امام خلیفہ نے کہی لہذا میں مانتا ہوں نہیں کسے بات کسی کا بھی عمل ہو اس کا سوٹی پر پیش کیا جائے فرماتے فرما وافہ کا ہو تحول حق جس کا عمل اس کسوٹی کے مطابق ہوا موافق ہوا وہ حق ہے ما خان بہو بہول اور جو اس کے خلاف ہوا وہ باطل ہے چاہے وہ کسی کا عمل یہ دین کی روح اور یہ ہے اصل دین کا ذوق اصل لذت دین کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں قرآن حجیم کو سمجھا جائے اور ان دونوں چیزوں کی دعوت کو پیش کیا جائے اسی تربیب کے ساتھ جو ترتیب اللہ کے ایک نبی نے اپنے جیل کے قیدیوں کے سامنے روا رکھی وہی ترتیب دعوت کے بہت سے اسالیب ہمارے سامنے ہیں لیکن وہ شریعت کے خلاف بہت سی جماعتیں ہیں جن کی تبلیغ کی ترتیب غلط ہے بعض جماعتیں ہیں کہ ان کا ارتقاب ہی فضائل پر کہ فلاں کام کر لو یہ ثواب فلاں کام کر لو یہ سواب حالانکہ یہ انداز تبلیغ اور یہ اسلوب انبیاء کے اسلوب کے خلاف انبیاء کا اسلوب یہی ہے کہ وہ توحید باری آرا سے اپنی دعوت کا آغاز کرتے اور سب سے ثقیل قول یہی ہے توحید کو لیں تو باقی تمام مسائل سہل توحید کو نہ مانیں تو کسی چیز کو نہیں مانے رسول اللہ علیہ وسلم نے جناب محاذ نے جمل کو یمن بھیجا تو ان کو دعوت کی ترتیب بتائی اور وہ ترتیب کیا تھی کہ پہلے ان کو یہ دعوت دینا کہ اللہ تعالی وحدہ اللہ شریق ال ہے اور محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ سے یہ توحید یا عقیدہ تو یہی دعوت دینا اسی دعوت پر اپنی توجہ مربوط رکھنا اور فرمایا کہ لذالك، اگر وہ تمہاری اس بات کو مان لیں تو عالم ہوں پھر ان کو بتانا صلاحات و اللہ نے ان پر پانچ نمازیں بھی فرق کی مانا یہ کہ جب تک توحید کو نہ سمجھے توحید کو قبول نہ کریں اس وقت تک نماز کی دعوت نہیں دینی حالانکہ نماز دین کا ستون لیکن بات واضح ہے کہ اگر توحید راسک ہے قوی ہے درست ہے تو پھر نماز کی دعوت دی جائے گی اور پھر نماز قابل قبول اگر توحید نہیں تو نماز بھی نہیں اور نماز نہیں تو زکات بھی نہیں وہ شریک ارتباط ہے اعمال کا عقائد کا کتنا کہرا اپس میں ڈالنا ایک شخص سکات دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا اس کی زکوۃ قبول نہیں نماز پڑھتا ہے توحید درست نہیں اس کی نماز قابل قبول نہیں توحید درست ہے پھر نماز پڑھے وہ قابل قبول ہے نماز پڑھتا ہے پھر زکاط دے وہ قابل قبول شرح ارتباعت اور شرح ترتیق تو یہ تو ہے دعوت کا خلاصہ اب دعوت کا طریق اور اس طریق پر چلنے پر اس دعوت کا سمرہ یہ دو چیزیں مختصر الفاظ میں آپ کو بتانا ہماری دعوت کا طریق انبیاء کے طریقے سے مصطفی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ پیش کرنا ہے ضروری ہے کہ وہ وہی ہو جو قرآن حدیث میں ہے اور جس طریقے سے پیش کرنا ہے وہ بھی ضروری ہے کہ انبیاء کے طریقے پر ہو نہ دعوت ہم اپنی مرضی کی دے سکتے ہیں اور نہ اپنی مرضی کی ترتیب اور نہ اپنی مرضی کا اسلوب اختیار کر سکتے ہیں آج کل مختلف اسالیب مروج ہیں ہمارے ملک میں ان اسالیب سے ہم بڑی ہیں کیونکہ ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ان سے کبھی خیر مل سکتی بلکہ ان اسالیب کو ہم اللہ تعالی کے نظام کے مقابلے میں تابوت تصور کرتے ایک بہت بڑے طبقے کا خیال ہے بلکہ زمانے کی اکثریت کا خیال ہے کہ جو ہمارے ہاں طریق انتخاب ہے جمہوریت کا راستہ ہے اس میں ڈٹ کے حصہ لینا چاہیے تاکہ ہم منصب حکومت تک پہنچیں اور پھر دین کو نافذ کر سکیں حالانکہ یہ بھول بڑی بڑی جماعتیں دین کا نام لینے والی اسلام کا نام لینے والی چالیس پچاس سال سے اس میدان میں کوشش کر رہے ہیں اور چالیس پچاس سال کی کوشش کا آج سمرا یہ ہے کہ اپنے سروں پر ایک عورت کو حکمران بنا کر بیٹھے اس میں خیر ہوتی برکت ہوتی یہ نظام اگر بہتر ہوتا تو یہ ذلت کے دن ہمیں دیکھنے پڑتے یہ ذلت کے مردوں پر ایک عورت نافذ و حکمران اس طریق میں کوئی خیر نہیں یہ بات تفصیل کی نہیں یہ موقع تفصیل کا نہیں لیکن بہرحال ہماری دعوت کا جو پیش کرنا اور اس کا طریق اور اس کا اسلوب وہ وہی ہے جس طریقے سے امبیا نے دعوت پیش کی یہ راستہ انبیاء کے مشن کے خلاف ہے کسی نبی نے اس طریق کو اختیار نہیں کیا کہ نبوت ملنے کے بعد وقت کے تابوت سے انتخابات کا مطالبہ کیا ہو جسرت رائے کے ذریعے کسی شے کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہو یہ بات شرعی مزاج کے خلاف اور یہی وجہ ہے کہ آج بیچارے لوگوں کے سامنے کثرت رائے کی ایک ہبت بن چکی جس طرف لوگ زیادہ ہوں اس طرف سے وہ مرعوب ہو جاتے ہیں اس بات کو اختیار کرنے سے اور یہ سوچتے ہیں کتنے سارے لوگ غلط حالانکہ یہ دین فہمی کا طریق نہیں ہے اور نہ ہی یہ اسلوب شریعت نے ہمارے سامنے بیان کی دین کو یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس حق ہے قرآن و حدیث کی دلیل ہے چاہے وہ فرد واحد کیوں نہ ہو وہ حق اور جو اس دلیل کے خلاف ہے چاہے وہ پوری جماعت کیوں نہ ہو کروڑہ اپرادھ کیوں نہ ہو وہ غلطی ہے اور اس میں ہم کسی قسم کی مداحمت قبول کرنے پر تیار نہیں امام لال قائ کی کتاب ہے شرح و اصول اعتفاد جمع اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ لائیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ. کہ انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی وہ حدیث یہ تھی کہ ہم قریب فتنے آئیں گے جب تم فتنوں کا دور دیکھو تو علیکم کم تم جماعت کا ساتھ دینا کچھ دنوں کے بعد ایک اور حدیث بیان کی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وقت آئے گا تم پر ایسے حکام مسلط ہوں گے کہ جو نمازوں کو مؤخر کریں جب یہ وقت آئے ایسے حکام تم دیکھو تو تم اپنی نماز وقت پر پڑھ لینا ان کے ساتھ اگر نماز ملے تو پڑھ لینا لیکن اپنی نماز کو فرق کی نیت سے پڑھنا ان کے ساتھ پڑی ہوئی نماز کو نفل کی نیت سے پڑھنا تم کے ایک شاگرد امربن محمون العودی نے کہا کہ آپ کی ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے پہلی حدیث کا تھکاوا یہ تھا کہ جماعت کا ساتھ لیکن آج جو حدیث فرمائی اس کا تقاضہ یہ ہے کہ جو نماز تم اکیلے پڑھو وہ فرض کی نیت سے پڑھو اور جو جماعت میں پڑھو اس کو نفل کی نیت سے جب جماعت کا ساتھ دینا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ جو نماز جماعت کے اندر پڑھو اس کو فرض کی نیت سے پڑھو ان کا ساتھ دو صحابی رسول نے کہا کن تو ابن من اف کا الناس میں تو سمجھتا تھا کہ تم بڑے فقیر ہو بڑے سمجھدار دانا اور بینا ہو مگر تم نے یہ کیا کہہ دیا نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ جماعت کیا ہے الجماعت ازا کن تھا کنتا, کنتا جماعت یہ ہے کہ تم حق پر ہو تھا تم اکیلے کیوں نہ ہو اگر تم اکیلے ہو مگر حق تمہارے ساتھ ہے تم جماعت اگر ایک طرف کروڑہ لوگ ہو حق ان کے ساتھ نہیں تو وہ جماعت نہیں تو جو بت ہے کثرت اور قلت کا یہ خود ساختا ہے اور اسی ذہن کی پیداوار ہے کہ لوگ آج اس بت سے مراڑ کہ بس جس طرف کسرت رائے ہے اسی چیز کو ہم اختیار کریں اتنے سارے لوگ غلطی نہیں کر سکتے میرے دوست تو نہیں اللہ تبارک مطالعہ نے کہیں اس کو معیار نہیں بنایا بلکہ قرآن حکیم میں جا بجا کسرت کی تنقید کی گئی لا اکثر اکثر ایک مقام پر فرمایا وہ اکثر دل حق ہوں کہ لوگوں کی اکثریت ہر دور میں حق کو ناپسند کرنے والی ہے اس کے مقابلے میں قلت کی تعریف کی بخلیل البادی شکوب منہ من, شکور من مومن بہت تھوڑے ہوتے ہیں شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں تو یہ جو ایک تریف مرج ہے جس کی حیبت میں بہت سی جماعتیں آ چکی ہیں ہمارا طریق ہمارا اسلوب اس طریق سے بیدار ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ دعوت پیش کرو انبیاء کے طریقے یہ نہیں دیکھو کہ زمانہ کس طرف جا رہا ہے یہ نہیں دیکھو کہ کسرت الناس کس طرف ہے آمد الناس کی رائے کیا ہے یہ بات غلط انبیاء نے کسی چیز کو پتہ نہیں دیکھا رسول اللہ تعالیٰ اپنا خواب بیان کر رہے ہیں فرمایا کہ مجھ پر امتیں ان کے انبیاء پیش کیے گئے ورا عیز النبین و ماحول رفت ورا عیز النبی و ماح ر اور رجحان ورا عیز النبی وریس نے دیکھا امبیا کو وہ کھڑے ہیں ان کے ساتھ ان کے ماننے والے کھڑے ہیں کسی نبی کو دیکھا اس کے ساتھ چھوٹی سی جماعت کھڑی تیس چالیس کسی کو دیکھا اس کے ساتھ ایک یا دو آدمی کھڑے ہیں کسی کو دیکھا کہ وہ تنہا کھڑا اکیلا کھڑا ابن آبا رضی اللہ ہو نبی اسلام کے پاس آئے آ کر کہا پوچھا کہ من کا نما کا رسول اللہ وسلم اے اللہ کے رسول اس دعوت کا جب آپ نے آغاز کیا تو آپ کا ساتھ کس کس نے دیا فرمایا کہ حرن و حبن دو انسانوں نے ایک آزاد اور ایک بلا یہ انبیاء کا تاریخ ہے یہ انبیاء کا منحج ہے اور اسی طریق پر چلنے سے اللہ کی طرف سے خیر و برکت آ اللہ کی تائید حاصل ہو تو کثرت الناس لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے قلت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ کے دین کے مخلص دائی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ کی تائید حاصل وہ یا علا مجرود کا اللہ ہو تعالیٰ اپنے جنود کے ذریعے لشکروں کے ذریعے اپنی فوجوں کے ذریعے اپنے دین کے دائیں کی حفاظت کرتا وہ موقف کتنا خوفناک تھا کہ امت کا اصل ترین انسان غار کے اندر محصور ہے اور معاشرہ ان کے خون کے در ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بند ہے ابو جہل غار کے دھانے تک پہنچ چکا ہے اور صدیق فرماتے ہیں جہاں ان کے قدم تھے اگر وہاں سے وہ دیکھ لیتے تو ہم کو وہ پا لیتے خوف قائم ہے خوف داری ہے رسول اللہ وسلم تسلیہ دے رہے ہیں تشفی دے رہے ہیں اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی اپنے دین کے دائی کی حفاظت کی اور حفاظت کے لیے کس لشکر کا انتخاب کیا جس لشکر کا انتخاب کیا اس لشکر کی خود تعریف کی کہ لشکر ایسا ہے کہ اس کا گھر دنیا کا کمزور ترین گھر ہے مکڑی کا جالا غار کے دانے پر مکڑی کو حکم دیا کہ اپنا جالا دے فرمایا کہ ان ناؤمل بوتھ ہے نہ کبوت کہ دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے کمزور ترین لشکر کے ذریعے کمزور ترین گھر کے ذریعے اپنی امت کے اپنی کائنات کے اصل ترین انسان کی حفاظت وہ دین کے دعات کی حفاظت کرتا ہے اگر وہ اللہ کے دین کی مخلص ہوں اور صحیح معنی میں اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کر دو سید علیہ السلام ان کا کیا معجزہ تھا ان کا یہ اعجاز تھا معاذہ تھا کہ وہ فرد واحد تھے اور پوری قوم سے مخاطب تھے. کیا کہتے ہیں یا میں ان کان قبر علیکم مقامی بھی آیا اللہ تو اللہ تمکل مشورہ کارکن امرکم کی را تم ضرور ہے میری قوم والو میں تم پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہوں تمہارے بیچ میں رہتا ہوں اگر یہ دونوں باتیں تم پر ناگوار ہیں ان کو پسند نہیں کرتے تو میں اپنے اللہ پر توکر کر کے تمہارے سامنے آ جاتا ہوں تم کیا کرو تم خود بھی آ جاؤ اپنے شوراکا کو بھی بلا لو, اور چاہے تم کئی دن لے لو کئی مہینے لے لو اور کوئی پلان بناؤ مل کر مجھے تباہ کرنے کے لیے میں اکیلا ہوں تمہارے سامنے موجود ہوں خود آ جاؤ کو بلا لو. میٹنگیں کرو نشستیں قائم کرو اجلاس بلاؤ سوچو کہ کس طرح حملہ کریں گے اور کس طرح ان کو قتل کریں گے سوچو دو. تجویز طے کر لو اور تمہارے کسی معاملے میں کوئی جھول نہ ہو ہر راستہ واضح ہو ہر لائن کلیئر ہو اور مجھ پر حملہ کر لو دیکھتے ہیں کس کا قوم بگاڑتا ہے ایک اللہ کے دین کا تعلیم پوری قوم سے مخاطب تو ہم ہماری دعوت اس ان طرف سے مستفی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دعوت کیا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کس قسم کی دعوت کو پسند کرتے ہیں. ہماری دعوت میں کوئی مداخلت نہیں اور نہ ہی کوئی میل جول کی پالیسی کہ کچھ اپنی منوا لو کچھ ہماری مان لو مل جل کر کام کرو نہیں ہم کہتے ہیں کہ مل جل کر کام کرو لیکن میل جول کی بنیاد ایک ہی چیز ہے اور وہ اللہ کی وہی ہے با قسم و بحب اللہ جمعیہ عدم تصرک قائم ہے اس چیز پر کہ اللہ کی رسی کو تھام بھیا الہی بھیا الہی جو ہمارے پاس ہے اس کو تم تھام لو یہ میل جول اس میں ہو جائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کا اسوہ اللہ نے پیش کیا اور خاص طور پہ اس نمونے کو ہمارے سامنے پیش کیا کہ وہ خود اور ان کے ساتھ تھوڑے سے ماننے والے لوگ کیا کہہ رہے ہیں ابقال قوم ان براؤ منکم بات ابدوری ابراہیم علیہ السلام ان کی چند ہمایتی اپنی پوری قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اے قوم والو ہم تم سے بیدار ہیں کفر نہ بالکل ہم تمہیں نہیں مانتے کفر کرتے ہیں تمہارے ساتھ تمہارے پاس عہدے ہیں منصب ہے دنیا کا مال ہے تجارت ہے دولت ہے ہم کسی چیز کو نہیں مانتے ان تمام چیزوں سے بیدار اور یہ اللہ کے دین کے دائید کا حسف ہونا چاہیے اس کی دعوت ان خطوط پہ ہونی چاہیے کہ کوئی عہدے دار ہو کوئی صاحب منصب ہو کسی چیز کی پرواہ نہ کرے کسی کے پاس مال ہو دولت ہو لات مدن عینئی کا علامہ متانا بھی ہاؤ ان لوگوں کو ہم نے دنیا بھی چند رنگینیاں دی ہیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھا یہ اللہ کے دین کے دائی کا کردار ہونا چاہیے اور اسی طریق پر ہماری دعوت ہم نہیں مانتے بدہ عباد ابراہیم فرما رہے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کی عداوت خائیں ہمیشہ کی عداوت خائیں اس عداوت کو کوئی لالچ ختم نہیں کر سکتا بغض قائم صرف ایک ہی چیز ختم کر سکتی ہے حتی تو باللہ حتی کہ تم اس اللہ پر ایمان لے آؤ اس اللہ پر ہم ایمان لائ ایمان لاتے ہو توحید قبول کرتے ہو تو بغض ختم ہوگا محبت قائم ہوگی اگر نہیں تو پھر تمہارا راستہ اور ہے ہمارا راستہ اور یہ ہے اخلاص بعوت دعوت کے ساتھ اخلاص اور آج جو طرق مر ہیں وہ اخلاص ب نہیں بلکہ اخلاص بنناس اور یہ طریق انبیاء کا طریق نہیں اس لیے یہ ہماری دعوت تھی اور دعوت کو پیش کرنے کا یہ انداز تھا کہ جس طرح انبیاء نے دعوت پیش کی لوگوں کو سمجھایا لوگوں کو بلایا کبھی کھانے پہ دعوت دی جا رہی ہے کبھی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں کبھی فرد واحد کو لے لیا کبھی ایک اجتماع کو لے لیا اللہ کے دین کی دعوت پیش کی جا رہی ہے. اسی ترتیب کے ساتھ جو ترتیب آپ نے سنی جس ترتیب سے انبیاء نے اپنی دعوت کو پیش کی اور حقیقت یہ ہے کہ اسی میں سمراٹ ہیں اسی میں براکات ہیں اس طریق سے کوشش کریں گے تو اللہ تبارک بطالا ہماری دعوت کے سمراٹ پیدا فرمائے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ان کا خود مشاہدہ کریں گے قحف کے بارے بارہ اللہ نے کیا فرمایا ان کے لیے اللہ نے کیسے کیسے انقلاب پیدا کیے انفتی تم کو چند نوجوان تھے رب ہی جو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے اور اللہ نے ان کی خاطر کیا کچھ کیا یہاں تک فرمایا کی فتح شم سال انکافی تقریبا ان کو غار میں سلا دیا راحت کے ساتھ سکون کی نیند اور ان تمام چیزوں کو دور کر دیا جو نیند میں قتل پیدا کر سکتی ہیں حتٰ کہ سورج کا رخ تبدیل کر سورج کا روٹ بدل دیا سورج جب غار کے پاس سے گزرتا تو دائیں اور بائیں چھپ کر گزرتا میرے اللہ کے بندوں اگر دعوت میں اخلاص ہو لاہیت ہو تقوی ہو پرہیزگاری ہو اور دعوت حق ہو اور انبیاء کے طریق سے مستفاد ہو تو اس دنیا میں ضرور انقلاب لا سکو گی. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ثمراٹ دکھائے گا اللہ تعالیٰ اپنے چند بندوں کی خاطر اتنے بڑے سورج کا رخ بدل سکتا ہے زمین میں کیوں نہیں انقلاب آ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بنیں اور ہم صحیح معنی میں اپنے دین کا کام کریں اور صحیح معنی میں دالت کا کام کریں اور آخر میں چند جملوں میں میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس توحید ہے جن لوگوں کے پاس قرآن و حدیث کی دولت ہے وہ دنیا کے کسی خطے میں ہوں دنیا میں انقلاب لانے والے وہی لوگ اور جن کا منہر یہ نہیں چاہے وہ ہزار ہار کوشش کریں ان کے پاس وسائل ہو اسلحہ ہو دولت ہو ان کے پاس رنگینیاں ہوں چمت دمک ہو کبھی اسلامی انقلاب نہیں لا اللہ پاک کا فرمان ہے یا مانتی نہیں انقلابی جماعت کی خوبی اے من يحب ایمان والو اگر تم مرتد ہو جاؤ سب اس دین کو چھوڑ دو باغی اور تاغی بن جاؤ تو اللہ تعالی انقلاب لانے پر قادر ہے ایک ایسی قوم کے ذریعے جس قوم کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اللہ کو اس قوم سے محبت تو محبت الٰہیہ کے بغیر دینی کام کرنا اور دینی کام کر کے مطلوبہ سمراج حاصل کرنا محال اور محبت الٰہیہ کی ایک ہی بنیاد اور وہ کیا کل انکن تم کو اللہ حتب کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو محمد الرسول اللہ وسلم کی اتباع کر اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ابتباء رسول کا وصف اور یہ جذبہ آپ کو عطا فرمایا آپ کی دعوت قرآن و حدیث کی دعوت آپ کی دعوت شخصی دعوت نہیں جیسے ابھی میرے بزرگ نے بیان فرمایا کہ ہماری دعوت شخصیت کی دعوت نہیں ہماری دعوت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کے دین کی دعوت قرآن و حدیث کی دعوت اور وہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہو سکتے اللہ تعالیٰ اسی جواب کے ذریعے اسی قوم کے ذریعے انقلاب لائے گا جو قوم اس وصف سے متفق اور شروع میں جو آیت پڑھی اس میں بھی اسی مضمون کا اعادہ ہے فرمایا کہ وبین سے جو کتاب کو تھام لیتے ہیں کتاب سے مراد قرآن اور حدیث قرآن کو بھی کتاب کہا گیا اور حدیث کو بھی کتاب کہا گیا جو قرآن اور حدیث کو تھام لیتے ہیں وہ آقام الصلاح اور نمازوں کو سیدھا کرتے صحیح طریقے سے سنت طریقے سے نمازیں قائم کرتے ہیں. یعنی انقلابی جماعت کا ایک بہت بڑا رفق یہ بھی ہے کہ ان کی نمازیں بالکل درست ہوتی اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے یہ دولت چن کر آپ کو دی ہے آپ کی نماز رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق آپ کی نماز صحیح بخاری سے محفوظ ہے آپ کی نماز صحیح مسلم سے محفوظ ہے اور دولت آپ کے پاس دنیا نماز پڑھتی ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے نماز ان کے امام سے ان کو ملی لیکن آپ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے رسول اللہ علیہ پڑھا سکتے آپ کے پاس اپنی نماز کے لیے صحیح بخاری کے ادلہ ہے جو صحیح ترین کتاب ہے صحیح مسلم کیا دلنا ہے آپ کی نماز نماز نبوی ہے نماز مصنون ہے اور انقلابی جماعت کی خوبی یہ ہے بآقام السلام وہ نمازوں کو سیدھا کرنے والے کہ والے ان مسلم یہ لوگ مسلم ہیں اصلاح کرنے والے اصلاح کرنے والے مانا یہ کہ انقلاب لانے والے جہاں شرک ہو وہاں توحید کی پرچن بچائی کرنے والے جہاں بدھ ہو وہاں سنت کا نظام دانے والے اور جہاں خراثات ہوں جہاں جہالات ہوں جہاں ظاہری تقالید ہوں وہاں اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے والے یہ مسلح جماعت ہے اور مسلح جماعت کی دو خوبیاں ایک پران و حیث کو تھامنے والے اور دوسرے بالکل سیدھی نماز پڑھنے والے تو یہ کام آپ کا ہے آپ کو غور کی ضرورت ہے فکر کی ضرورت ہے ان اسالیب کے تحت ان خطوط کی روشنی میں اپنی دعوت کو پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس دعوت کو کامیاب بنانے والا ہے اور اس کے سماجات خاص کر آپ کا ملک جہاں بے شمار تاحود ہیں قدم قدم پر تاحت قدم قدم پر معبودان باطلا درگاہیں اور شلٹ کے اڈے آپ کی درسگاہیں جہاں پر برٹش کا ملحوس نظام آپ کو پڑھایا جاتا ہے آپ کی عدالتیں جہاں پر برٹش کا ملحوس نظام آپ پر مسلط ہے یہ سارے تاحود ان تمام تواہد کے خلاف حالانکہ جہاد بلند کرنا ہے انہی قطوط کی روشنی میں انہیں اسالیب کی روشنی میں آپ کی میری سب کی ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہمیں اس ذمہ داری سے صحیح معنی میں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق بتا اور ہم کو قرآن و حدیث کی اتباع کی توفیق بتا دو رسول اللہ علیہ وسلم کسوا کا صحیح معنی میں ہم کو تابے دار بنا دے بارلبلہ